اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشان کیا اور انہیں ٹیکانا دیا ایک بلند میں جہاں بسنی کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پان